ولاد ای مو سلو سولیو ای چین ایور بین تیو نو بروشل ای کل رسول چو سخو مستم کم در تمری قومری قوم ہم نے موسا کو کتاب دی اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے آخر کار عیسائیب ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو چھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا روح پاک سے اس کی مدد کی روح پاک سے مراد علم وہی بھی ہے اور جبریل بھی جو وہی کا علم لاتے تھے اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ نے کچھ سی صفات بنایا تھا روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں قلوبنا غلف اللہ يؤمنون وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہر دھرم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے وہ اسے عقیدے کے مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لئے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروسی یا قائد و افکار پر جمجانے کا فیصلہ کر لی خواہد کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وکانو مِن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين اور رب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے باوجودے کے وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجودے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتو نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکرین پر تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بیسک کی پیشن ان کے انبیاء نے کی تھیں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بیستے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے اور ان کا آئے دن کا تقیا کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں گے یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے اور یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے سب سے زیادہ معتبر شہادت مومن حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا چچا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں والد خدا کی قسم ہاں چچا کیا تم کو اس کا یقین ہے والد ہاں چچا پھر کیا ارادہ والد جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا ابن شام جلدوم صفا ایک سو پینسٹھ طبح جدید عذاب نمہ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 کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں اس عائد کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی اپنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیج سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے کویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے اہو اہو مد اہم کول فیل متل تم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 تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے پورا بے قوت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 تم سواد ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو یہ ایک تاریخ اور نہایت لطیف تاریخ ہے ان کے دنیا پرستی پر جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اور ہے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 اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے و لطی دن میں ہوں اخرسن سیاحتی اشرح یدحد مرو الف صنتی میں ہوں ابھی مظف مین الدبی عیو اللہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیئے حالانکہ لمبی عمر بہر حال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ امال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے اصل میں اللہ حیاتین کا لفظ ارشاد ہوا ہے جس کے معنی ہے کسی نہ کسی طرح کی زندگی یعنی انہیں محض زندگی کی حرص ہے خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمی نہ پن کی